لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کوئی اچھی بزنس کی لائن ہو تو مجھے بتانا پھر کوئی آ کر انہیں کہے کہ میں آپ کو بزنس کی ایک ایسی لائن بتاتا ہوں کہ جس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے اور نفع بھی کئی گنا ہے تو بتائیے کیا ہم اس کی بات غور سے نہیں سنیں گے کیا ہمارے بس میں ہوگا تو وہ بزنس کی لائن ہم اختیار نہیں کریں گے پھر وہ بتانے والا ہمارا محسن ہو تو بتائیے ہم اس کی بات پر کتنا عمل کریں گے ہم اب سوچیں اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے وہ ہمیں ایک بزنس کی لائن بتا رہا ہے وہ ایک ایسا بزنس ہے کہ دونوں جہاں ہمیں اس میں نفع ہے دونوں جہاں کی کامیابی ہے یا یادین آ منو اے ایمان والوں حل عد الکم اعلی کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت ایک ایسا بزنس بتاؤں تو جی کم من آزا بن علیم جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گا وہ بزنس یہ ہے تو مینون اب تم اللہ پر ایمان لاؤ وہ ہی اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تم مومنین کو خطاب ہے یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو وہ تو جا سبی کم و راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کرو غالکم خیر الکم ان کم تم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو جب تم یہ سارے کام کرو گے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر ثابت قدم رہو گے ان کی فرما برداری کرو گے اور اسلام کی خاطر اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے میں تم کوئی کمی نہیں رکھو گے کوئی کجی نہ رکھو گے دل کھول کر اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان تم کر دو گے اس کے لیے تیار رہو گے فر لکم رنوب اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وہ جَنَّاتٍ خل مِن تَحْتِهَا انتہتی انہار اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں دوا ہوں گی وہ مساقین فی جَنَّاتِ عدن اور ہمیشہ کے باغات میں بہت خوبصورت اور پاکیزہ مکانات اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا جو دنیا کے بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی کوٹھیاں ان مکانات کے سامنے حقیر ہیں بے وقت ہیں ایسے خوبصورت مکانات اور محلات اللہ تمہیں جنت میں عطا فرمائے گا ذالک الفوز العظیم یہی سب سے بڑی کامیابی ہے وہ تو اس کے علاوہ اللہ تعالی دنیا میں وہ, وہ نعمتیں دے گا جو تمہیں پسند ہوں گی دنیا کی فتوحات سکون چین اطمینان راحتیں کامیابی یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے نصر من اللہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے وہ قریب اور فتح قریب ہے جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ جھک جائے تو سمجھ لے اب فتح قریب ہے اور اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہے وہ بشلما اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والوں کونو انصار اللہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ یا مراد اللہ کے دین کی مدد کرو کما قول عیس ابن مریمہ جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا لِلْحَوَارِيِّنَ اپنے ہواریوں سے ساتھیوں سے جن کی تعداد بارہ تھی من انصاری سوری اللہ کون اللہ کی خاطر میری مدد کرے گا جب یہودیوں نے آپ پر حملہ کرنے کی سازش کی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا مددگار کون ہوگا اپنے ساتھیوں سے آپ نے مدد مانگی اب تو اللہ کے نبی ہیں آپ چاہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ڈائرے خود مدد کرنے پر قادر ہے مگر اپنے ساتھیوں سے مدد مانگنا دو وجہ سے تھا ایک تو یہ کہ رہتی دنیا تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے جب کہ عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار اللہ ہے یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے دوسری بات ہواریوں کو موقع دینا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کوششیں کریں اللہ تعالی چاہتا تو بغیر محنت اور مشقت کی ہم محنت نہ کرتے مشقت نہ کرتے اسلام پھیل جاتا تو ہمیں محنت اور مشقت کا جو درس دیا گیا یہ ہمارے بھلے کے لیے تاکہ ہم اسلام کی خاطر کوشش کریں اور ہمیں ثواب ملے تو حواریوں کو یہ آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ وہ اپنے جذبے کا اظہار کریں اور انہیں ثواب ملے نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنا در حقیقت اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام کو پکارا اور فرما ہے کوئی جو میری مدد کرے کیونکہ کافروں نے حملہ کیا وہ صحابۂ کرام آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کو اپنے گھیرے میں لیا اور کافروں کے تیروں کا اور تلواروں کا انہوں نے مقابلہ کیا حضور چاہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں فرشتے حفاظت کے لیے نازل ہو جائیں مگر رہتی دنیا تک صحابہ کرام کے جذبات کو حضور نے لوگوں کو بتایا تو حضور محتاج نہیں ہے صحابہ کرام کے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور انہوں نے اپنی جانے حضور کے قدموں پر نچھاور کی غزوہ عہد کے موقع پر اور رہتی دنیا تک صحابہ کرام نے اپنے عمل سے پیغام دیا میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ علا بس پنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت عیسا علیہ السلام پر ایمان لایا وکر کو اور ایک گروہ نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نے عیسی علیہ السلام کا انکار کیا الَّذِينَ عَلَى پس ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کافروں پر مدد فرمائی یعنی ایمان والوں کو غلبہ دیا فاحری پس وہ ایمان والے غالب ہو گئے